سورت الجاثیہ مکی سورت ہے جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی نیل ڈاؤن ہونے والی بسم اللہ رحمٰیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے في السماوات والارض ول للمؤمنین حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وفیق علقم اور تمہاری اپنی پیدائش میں مما یبوستمندہ بتن اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے پھیلا دیا ہے آیات القومی یو قینون نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں اور شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں فبی بعد اللہ و آیات ہی اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی جب سن لیا قرآن تب انتظار کس بات کا ہے کیا انرشیا ہے کیا لتھرجی ہے کیا سستی کیا کاہلی اب کیوں نہیں شروع کرتے عمل ویل الکل افاق ان عظیم تباہی ہے ہر جھوٹے بد عمل شخص کے لیے افاق کہا جاتا ہے بے انتہا جھوٹے کو اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو کہے کائنات چلانے والا کوئی نہیں اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو کہے مجھ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں عصیم گناہ گار اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو کہ تیز چل سکتی ہو لیکن پھر بھی تیز نہ چلے قافلے سے پیچھے رہ جائے حق تلفی کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے اس سے زیادہ کون برا ہوگا جو اللہ کا حق مار لے وومینس رائٹس اینیمل رائٹس فلاں رائٹس اور فلاں رائٹس اس کے تو مظاہرے بھی ہوتے ہیں تو اللہ نہیں یاد آتا کہ اللہ کو بھی اللہ کا حق دو یہ کبھی مطالبہ نہیں کیا لوگوں سے فکر نہیں کری اس کی یسم و آیات اللہ تتلا علیہ ثم تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے استقبار کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے وہ ازا علم آیاتینا شی انزوََ اولا کلّم ادا بم محن ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مزاق بنا لیتا ہے ان سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اب اگر آپ کے ملنے جلنے یا میرے ملنے جلنے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے زیادہ ان کو فنی کوئی چیز نہیں لگتی ون بگ جوک لگتا ہے اسلام ان کو تو پلیز فکر کیجیے ان کی اللہ نے کہا ہے کہ ضلیل کرنے والا عذاب ہے اس لیے کہ دنیا میں جو بہت الیٹس ہیں نا پڑھے لکھے وہی اس کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا افسوس کی بات یہ ہے جن کو اللہ نے پیسہ دیا عقل دی عہدہ دیا تعلیم دی علم دیا اللہ نے اچھا رکھا ان کو نعمتیں برسائی ہیں ان کے اوپر تو نعمتوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ نعمت دینے والا ہی حقیر ہو گیا ان کی نظروں میں دنیا عظیم اللہ حقیر اور قرآن ان کو بہت فنی لگتا ہے یقین نہیں آتا بہت لگتا ہے تو ان کی فکر کیجیے ان کو سمجھائیے ان کو بتائیے نہ کہ الٹا ہم ان کے مذاق اڑانے سے متاثر ہو کر اور ہم بھی قرآن پر ہسنا شروع کر دیں ان کے ساتھ یہ تو کرنا نہیں ہے قرآن مذاق نہیں ہے آگے ہم پڑھیں گے ان نح القول فصل وما ہوا بالحزل یہ تو فیصلہ کن کلام ہے, تمہاری قسمت کے فیصلے کرے گا قیامت کے دن مزاق تھوڑی ہے جہنم ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وہ سرپرست تھی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے حاضہ ہدن یہ قرآن سراسر ہدایت ہے والذین کفر و ب آیاتی لہم عذاب وم رجزن علیم اور ان لوگوں کے لیے بلا کر دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں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 ان کو ہم نے عمدہ سامان زیت سے نوازا دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے انب دی بینا مل قیامتی فیما کانو فی ہی یختری فون اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے فم جا کا اللہ شریت و تب ہا ولادین اس کے بعد بس اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہی نصیحت ہے کہ شریعت پر جم جاؤ شریعت پر استقامت اختیار کر لو اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا خواہشات کی پیروی ہی شریعت سے ہٹاتی ہے اور خواہشات زندگی میں تنگی پیدا کرتی ہیں شریعت کشادگی پیدا کر دیتی ہے یہ کوئی میں آپ کو خواب و خیال کی باتیں نہیں بتا رہی کوئی میں تعصب میں آ کر آپ سے یہ نہیں کہہ رہی عمل شرط ہے کر کے دیکھیں ان نہ ہم لئی یخن ان کمن اللہ شیعہ. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں ام حسب سیاتی ان نج الحم کلدین آمن و ملحات ثوا ام ماہیا ہم و مما سا ما یا کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتقاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کیا ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا من افراۃت منط اللہ اللہ علا علم و ختم المََی وقل بھی وجاء اللہ بصری غشا وی ہی پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نسق کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے دو باتیں آ رہی ہیں علم اور ہدایت ہر عالم کو ہم ہدایت والا سمجھتے ہیں یہاں پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ہدایت پر بھی ہو علم الگ چیز ہے ہدایت الگ چیز ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انی اسلو کا علم اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نافع علم کا ایسا نہ ہو کہ علم کے باوجود گمراہی میں چلے جائیں اور حقیقت ہے کہ جو بھی دین میں گمراہیاں پیدا کی ہیں وہ جاہلوں نے نہیں کی عالموں نے کی ہیں اکبر کے جو ساتھی تھے جنہوں نے دین الٰہی بنایا ابوالفضل اور فیضی کوئی جاہل تھے انہوں نے بے نقطے کی تفسیر لکھی تھی قرآن کی اتنے عالم تھے قرآن کے لیکن اپنے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے دین کے اندر ٹیڑھ نکالا تو علم کے باوجود گمراہ ہو گئے پھر وہ ساری بحث آپ ذہن میں لے آئیے شروع میں جو ہم کر چکے جب ذاتی پریسٹیج کے لیے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی شہرت اپنی تعریف کے لیے جب علم حاصل کیا جاتا ہے چاہے وہ دین کا علم ہی کیوں نہ ہو تو وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص علم دین حاصل کرے اس لیے کہ علماء کے سامنے فخر کرے بے علم لوگوں سے جھگڑے لوگوں کے چہرے اپنی طرف یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا تو علم کو ہدایت کے لیے حاصل کرنا ہے افلا تدک کرون کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے و قالما اللہ حیات و نت دنیا نمو تو وََ نہ و ما یونہ الت یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو اب آپ سوچیں کہ یہ بات ہمیں سننے میں اتنی اسٹرینج لگتی ہے عجیب لگتی ہے لیکن دنیا میں بہت سے بڑے بڑے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی نہیں بس یہی ہے دنیا کی زندگی یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی ڈرامہ ہو جس کا کہ این نہ آئے اب کیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کھپا دی میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ان کو دنیا میں کتنا صلاح ملا ہوگا اس محدود زندگی میں کتنا اجر مل سکتا ہے ضروری ہے کہ ان کا اجر دینے کے لیے ایک لامحدود زندگی ہو جہاں ان کو لا محدود اجر دیا جائے ان کی کوششوں اور قربانیوں کا اور ایک شخص تھا ہٹلر جیسا جس نے لاکھوں کو مروا دیا تو کیا مر کر سب برابر ہو جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو جہل بھی اور ہٹلر بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی سب ایک لیول کے ڈیتھ دا لیولر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ انتہائی درجے کی ناانصافی ہے عقل نہیں مانتی اس چیز کو اور یہ کہے گا کون یہ وہی وہ کہے گا جس کے اعمال بہت خراب ہیں کون بچہ چاہتا ہے کہ امتحان کا رزلٹ نہ نکلے وہی وہ چاہتا ہے جس کا پیپر اچھا نہیں ہوا تو جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں ڈوبے ہوئے ہیں فن اینڈ فرولک کے علاوہ بس ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری جن کے کنارے ہیں زندگی کے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے کچھ نہیں ہونا اس کے علاوہ فرمایا وما لحم بے ضالِ کمن علم ان ہم اللہ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے وہی وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی وہ تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یعنی کیا تم بات کر رہے ہو خود مرتے ہو خود جیتے ہو اللہ زندگی دیتا ہے اللہ موت دیتا ہے دوبارہ اٹھائے گا لاکن اکثر الناس لا یا لمون مگر اکثر لوگ جانتے نہیں زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے و ترا کل امت ان جاسیا کل امتن تدڑا اس روز تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے گرا دیکھو گے ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامائے اعمال دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے کہ ہمارا تیار کرایا ہوا عمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی سریح کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں چاہتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے وہ ازاقیلا ان واقن اور جب تم سے کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے یہ غرور دیکھیں اس کے اندر تکبر اور ایرگنس دیکھیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وکیل ال یومن ساکم کما نسی تم لقوا یوم وا کمنا رو اما ل منا سرین اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائی دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے تمہارا ٹھکانہ اب دو ہے اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے ذالکم بے انک متخ تم آیا تز وغیرہ رت کو مل تو دنیا فل یوم یوخ رجونا منہا ولا ہوم یستا <يستعتبون> یہ تمہارا انجام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 ولا القبریا اوف سماواتی ولعرق ولعزیز الحکیم زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے ولاخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین